ہیں آیت نمبر ایک سو پچاسی ہے سولہ البقرہ دوسرا پارا ہے آیت نمبر ایک سو پچاسی رمضان ربان ومنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر أو على سفر فعدكم من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتقبروا العبدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلك تشكرون الله رب العزة شهر و رمضان انزل شاہ رمدان دل <تصفح> یہاں سے اللہ جل شانہ چونکہ مسئلہ رمضان کا ذکر تھا پہلا حکم اللہ رب الزت نے بیان کر دیا کس کا احساس کا دوسرا حکم اللہ نے بیان کر دیا وسیعت کا تیسرا حکم اللہ نے بیان کیا رمضان کا فرمائی آئی الرجیل امن حکوت بحر مسیام یہاں سے اللہ رب الزت نے رمضان کا ذکر فرما دیا اور حکم بیان کیا تیسرا حکم کہ یہ رمضان کریم رمضان کا جو مہینہ ہے یہ روزے کا مہینہ ہے اس میں تم نے روزہ رکھنا ہے اور یہ روزہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی تم سے لوگ لو اس مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے ابھی یہاں سے شاہرانزی رفیع قرآن رمضان کے مہینے کا اللہ جل فضیلت بیان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے کا جو تعلق ہے قرآن کے دین کے ساتھ جو ربط ہے اس کا بھی اللہ تک فرماتے ہیں یہ مہینہ ایسا کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے یہ مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے یہ مہینہ پورا کا پورا انوار اور تجلیات سے بھرا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں اس میں نازل ہوتی ہیں انوار اور اللہ کے تجلیات اس میں نازل ہوتی ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت سرکش شیطانوں کو باندھ لیتا ہے اور اللہ رب العزت کے فرشتے اترتے ہیں اور رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں اللہ کے بندوں کے لیے جو روزے رکھتے ہیں تو یہ مہینہ مہینہ تجلیات اور انوارات کا ہے اور سب سے بڑے جو انوارات میں سے ہے وہ قرآن کا نزول ہے کیونکہ قرآن کریم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماشاء راہ ہے ایک ہدایت کی کتاب ہے جو کہ قیامت تک ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی رہے گی تو یہ کتاب جو ہے اللہ رب العزت نے اس اترنے کا نظور کا بیان فرمائے اس میں اس میں یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا ہے شاہر قرآن ایک تو یہ ہے اس میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اتارا ہے شاہر رمضان میں اور سورت القدر میں اللہ فرماتے ہیں ان نظر نہ القدر ہم نے قرآن کریم کو للت القدر میں اتارا ہے اور للت القدر بھی جس میں ہوتا ہے وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے لیکن مشہور یہ ہے کہ قرآن اترا ہے یہ سترہ رمضان میں یا چوبیس رمضان میں اس میں اختلاف ہے کہ یہ قرآن کریم کو اللہ نے اتارا ہے اور للت القدر کا ذکر آتا ہے کہ اللہ فرماتے کہ ہم نے قرآن کو جو قدر میں اتارا ہے مطلب یہ ہے کہ لہل القدر جو ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے العشر الواخ نبی کریم وسلم نے فرمایا کہ وہ عشر وہرے میں عشرے میں لہل القدر کا آپ تلاش کریں لیکن اس میں بھی بہتر راتوں میں چوبیس اگر ہو جائے تو چوبیس رات چوبیسویں رات بھی بطر نہیں ہے یہ چست رات ہے اور اسی طرح اگر سترہ رمضان میں قرآن کرتا ہے تو اس میں تو لینت و قدر کا امکانی نہیں ہے کیونکہ وہ آخری عشرے میں ہوتا ہے اور سترہ رمضان کا جو دن ہے یا رات ہے یہ تو دوسرے شرے میں شروع ہوتا ہے اور دوسرے شرے کے کی کیا ہے آخری کیسا ہے تو اس میں ایک قسم کا کام ہوتا ہے کہ دو بکیرے میں بعد شاہ رمضان جی قرآن اس میں جو مفسرین لکھتے ہیں کہ سترہ رمضان یہ چوبیس میں ہے تو اس میں سے نین قدر میں اترنے کا وہ پہلو نظر نہیں آتا اور وہاں صورت القدر میں اللہ رب العزت نین القدر کی کیا کرتے ہیں ذکر فرماتے ہیں تو مفسرین حضرات تصدیق یہ کرتے ہیں کہ یہاں نزول جو ہے پوت کا وہ دو دفعہ ہے اللہ رب نے ایک دفعہ قرآن شریف کو اتارا ہے اس میں آسمان دنیا کی طرف پہلے آسمان کی طرف اپنے قصے بیت المعاموش ہے وہاں سے جب قرآن اللہ نے اتارا ہے تو یہ دفعہ کا رواحد اترا ہے ایک دفعہ اللہ نے مکمل قرآن سماعت دنیا تک اتارا ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہے وہ بھی جو وہاں سے پہلے آسمان سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتا شروع کر دیا وہ للۃ القدر تھا ہے ابھی لہلۃ القدر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ستائیس رات لوگ کہتے ہیں لیکن یہ متعین نہیں ہے کیونکہ لینت القدر مخالف ہو سکتی ہے اکیس تیئیس پچیس کسی طرح ستائیس اور انتیس میں پانچ راتیں بنتی ہیں سس میں سے اللہ نبل انہیں راتوں میں سے کسی رات کو بھی لئے لطف سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ قرآن کریم اگر خطر میں ہوترتا ہے تو اس سے ایک نزول لیا جاتا ہے اگر لہل القدر میں اترتا ہے تو اس کا نزول ثانی لیا جاتا ہے تو دو قسم کا نزول ہے قرآن کریم کا ایک ہے جملہ تن ایک ہے نجمند ف یعنی نجمن. اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے وہ لہل القدر میں شروع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کرتا رہا تئی سار کے لگ زمانے میں اللہ قرآن کو مکمل کر دیا تو یہاں ایک نسبت ہے شہر رمضان کا قرآن کریم کے ساتھ چھوڑ ہے اور اس نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین رمضان میں آئے کرتے تھے اور قرآن کا دور کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھتے تھے جبریل امین سنتے تھے اس کو دور کہا جاتا تو دور قرآن کریم میں ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبری امین کو پرانی کریم سناتے تھے باقاعدہ وہ سنتے تھے جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بسال ہونے لگا تھا اس سال جبریلا امین نے دو دفعہ قرآن کریم کا اس سال میں دور ہوا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ دور کیا ایک دفعہ دور یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا جبرین نے سنا پھر دوبارہ جبری المین نے سنایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اس طرح کے دو قرآن موجود دو تو قرآر کریم اور ماہ رمضان آپس میں ایک تعلق والی چیزیں ہیں دونوں اس میں تعلق ہے کہ ہر اللہ رض ان کا ذکر فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں شاہر و رمضان قرآن مہینہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا اللہ نے اس میں یعنی قرآن کریم کیا کیا نازل دیا اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم جو اترا ہے تو یہ قرآن کریم میں ہے کیا چیز اللہ فرماتے ہیں ادر ہدایت ہے لوگوں کے لیے ہدایتی کتاب ہے وبی نات المن الہدا اور واضح دلائل ہے ہدایت کے ہدایت کے واضح دلائل اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں چاہے وہ دلائل نقلیہ ہے, ہے یا دلائل عقلیہ ہے یا دلائل آفاقیہ ہے سب دلائل وبینات ہے بالکل واضح طور پر اللہ کے وجود پر اللہ کی قدرت پر اللہ کے ذات پر یہ دلائل غلالت کرتی ہے اور اسی طرح قرآن کو اللہ نے بنائے والفرخان اسے حصے قرآن کا ہے فرقان بھی ہے اللہ نے قرقان بنا ہے قرآن کو یعنی فارغ ہے بین الحقی الماقل تمہیں تمیز سکھاتا ہے حق اور باقی کے درمیان میں تو میں تمیز سکھاتا ہے حلال اور حرام کے درمیان میں قرآن کریم نے فیصلہ کیا کہ یہ چیزیں حلال ہے یہ حرام ہے قرآن نے فیصلہ کیا ہے تو تمہیں سکھایا ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ صحیح ہے قرآن نے یہ سکھایا ہے کہ یہ راستہ مستقیب ہے اور یہ راستہ غلط ہے یہ شیطان کا راستہ ہے اسی وجہ سے قرآن کو مشہور اللہ فرماتے ہیں جو تم میں سے حاضر ہو ماہ رمضان اس پر آ جائے اس مہینے میں جو شخصی مہینہ پائے تو اس میں موجود ہو تو وہ ضرور روزے رکھے فل ہو وہ روزے رکھے اس کی اور اس کے برکات اور الوارات سے اپنے آپ کو محروم نہ کرے اور یہ مسلمان کی کیا ہے ایک شیوا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے جو کہ وہ فرض کیا گیا تو لہٰذا اس سے عدور لہنا چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے ومن کار مری دم اوالا سفق اور عیدت و ملک یہ مسئلہ پہلے سے گزراتا اللہ رجت دوبارہ تاکہ اس کا ذکر فرماتے ہیں اس میں استثنائی صورت ہے جو لوگ لوگوں میں سے کوئی بیمار ہو من کا مریض جو مریض ہو بیمار ہو روزہ رکھنے کی سطح نہیں رکھتا یا روزہ رکھتا ہے لیکن روزہ رکھنا اس کے لیے کیا ہے مضر ہے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے مسلمان ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا مفید نہیں ہے اور آپ کے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے او علی سفر یا ایک ایسا آدمی ہے جو کہ سفر پہ جا رہا ہے سفر طے کر رہا ہے سفر کیا ہے وہ سفر شرعی سفر مراد ہے اس میں وہ سفر مراد ہے جو کہ انسان کسی معصیت کے لیے نہ نکلا ہو اگر سیما انفر احمد اللہ ہاں معصیت کا سفر بھی وہ سفر شمار کرتے ہیں اس میں وہ اگر انسان معصیت کے لیے بھی نکلا ہو تو مسافرانہ نماز پڑھ سکتا ہے لیکن امام شافی رحمہ اللہ اس میں اجازت نہیں جاتے. وہ کہتے کہ نہیں اگر سفر معصیت کا ہے تو اس میں پھر اس کو اور عقائد نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے وہ پھر پورا پڑے یہ پیکج اس کے لیے نہیں ہے تو اللہ فرماتے جو سفر پر ہو سر کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقریباً جیون ستہتر کلو اگر طے کرتا ہے تو وہ سفر کا اندازہ بنتا ہے اتنا اندازہ سفر کریں جو اڑتالیس میل بنتے ہیں تو اس اندازے کا سفر دور ہے اور اس پہ جانا ہے انسان نے تو یہ مسافر ہے عدتوں میں نیام الخر اللہ فرماتا ہے جب سفر کی حالت مغرب سے کالی تو پھر اس پر گنتی ہے اس کی ان روزوں کے جو کھائے ہوئے ہیں ایام اخر سے یعنی دوسرے ایام سے رمضان کے بعد پھر اس کا فضا لے گا اللہ رب العزت یہ پیکیج کیوں دے رہے سہولت کیوں دے رہے ہے اللہ فرماتے گرید عمار حضرت موثد اللہ تمہارے اوپر آسانی لانا چاہتے ہیں اللہ رب تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے اسی وجہ سے اللہ نے مریض اور مسافر کو اس میں ایک قسم کا خاص رعایت دے دیدوں بکملوس اور اللہ نہیں چاہتے تمہارے اوپر کوئی مشکل پیدا کرنا اللہ تمہارے اوپر کوئی مشکل پیدا کرنا کرنا نہیں چاہتے کہ آپ بیمار ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے اور اللہ کہے کہ نہیں ضرور رکھنا آپ اساتے ہیں سفر میں جا رہے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے آپ کو پیاس لگتی ہے بار بار یا بھوک لگتی ہے اس زمانے میں پیدل جائے کرتے تھے لوگ آج کل تو سفر بھی آتے تو اس وجہ سے اللہ رب ال تمہارے اوپر سختی یا کوئی اوسر کوئی مشکل نہیں پیدا کرنا چاہتے تمہارے لیے آسانی کا ارادہ اللہ, اور اللہ رب اور فرماتے ہیں الڈ عید یہ اس لیے کہا اللہ نے کہ ائیام من ایام خا یہ دوسرے ایام میں اس کی عیدت پوری کر لیں ان کو دن دوبارہ پوری کر لیں مطلب یہ ہے کہ روزے کا مزا لیں ہاں جی کس کی نیتو میرا تاکہ تم عزت کو پوری کر لے عیدک کیا ہے یعنی شاہر رمضان کے جتنے نام ہیں چاہے چاہے ہو یا تیس ہو ان کو اللہ فرماتے تاکہ تم پورا کر سکو اس کو تاکہ ان کے انوارات اور تیرے سے تم محروم نہ رہو یہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ابھی والی تو کرد الکشرون اس سے اللہ رب العزت ایک لطیف اشارہ فرماتا ہے ایک اور عبادت کی طرف رمضان کی عبادت تو کر لیا آپ نے جن کو روزے رکھے رات میں تراویح پڑی ختم میں قرآن چلتا رہا ہاں اور, اور عبادت ہے نوافل وغیرہ ٹھیک ہے جی کیونکہ عبادت کا ہی مہینہ ہے عبادت کا سیزن ہے اللہ ربضت نے فرمایا کہ یہ عبادت تو تم نے مکمل کر دی اور اس کے بعد ابھی ایک عبادت اور آ رہی ہے وہ کیا ہے عید کی نماز ہے وہ بھی تم نے پڑھنی ہے جو کہ واجد ہے عید الفطر کی نماز وہ تم نے پڑھنی ہے شروع کے بعد اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی ایک اور بات بھی یاد رکھے اس میں تکبیرات پڑھنی ہے تم نے تکبیرات پڑھنی ہے ٹھیک ہے نا یہ تکبیرات کون پڑھے گا نمازی جتنے بھی نماز کے ملے جاتے ہیں وہ تقبیرات پڑھتے جاتے ہیں اور پڑھتے آتے ہیں اسی طرح امام دوران محبوب میں بھی یہ تکبیرات پڑھتے ہیں بڑی تو کردیر اللہ اور یہ کہ اللہ تم جی کرو کہو اللہ کی یعنی اللہ اللہ بڑائی بیان کرو مطلب یہ جو رمضان کے بعد فور عید کی نماز میں ہاں نماز ہے تو اس میں تم پر تکبیرات بھی پڑھو علامہ کو اس طریقے کے مطابق تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے تمہیں سکھلایا ہے اولا اللہ کو شاید کہ تم شکریہ ادا کرو اللہ نے کہاں سکھلایا قرآن نے کہا اس کا ذکر ہے اشارہ کر دیے کہ اس کی تفصیل تمہیں اللہ نے سکھلایا کس میں حدیث میں جو کہ قرآن کی تشریح ہے جو قرآن کی کیا ہے شرح ہے کیونکہ حدیث بھی وہی ہے قرآن بھی وہی ہے فرق اتنا ہے کہ حدیث وہی غیر مطلوب ہے قرآن وہی مطلوع ہے اور قرآن وہی جلی ہے اور حدیث وہی خفی ہے دونوں میں کیا ہے دونوں اللہ کی طرف سے اللہ رب اللہ فرماتے ہیں اس کی بنا پر یعنی جو کہ تمہیں اللہ نے اس چیز کو سکھلایا ہے کہ تمہیں ہدایت دی ہے شاید کہ تم کیا ہو شکر گزار بنو تاکہ تم شکر گزار بنو اللہ کا شکریہ ادا کرو تکبیر کہتے ہوئے اللہ کی عبادت اسی طرح آپ کب کی یہ مسئلہ یہاں ختم ہو گیا اس کے بعد ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ شہر رمضان جب گزر جاتا ہے اس کے اپنے انوار کے ہوتے ہیں اس میں برکات ہوتے ہیں مومن کا رزق بھی اس میں بڑھا دیا جاتا ہے اور شیتانوں شیطان کو باہر دیا جاتا ہے اللہ کے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں بہت بڑی تجرب کی بات ہے ماہ رمضان اس کا اپنا ایک انو کا اس کی حیثیت ہے اور اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے اپنے بندوں کے لیے ایک سیزن کا اعلان کر دیا جس میں آپ جتنے بھی اللہ کی رحمتوں کو حاصل کریں حاصل کر سکتے ہیں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں شہر رمضان جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے تو انسان کا دل تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کہ یہ تجلیہ اللہ کی رحمتیں یہ انورات یہ تو بعد میں پھر ملیں گی تو یہ حدشت دل میں مومن کا انسان کا مسلمان کا یہ حادثہ سے تھا اس رمضان کا مہینے کا جو ثواب ہے وہ ہے لیکن اس میں جتنا قرب ہمارا حاصل ہوا تھا اللہ کے ساتھ شاید باقی مہینوں میں پھر اس طرح نکلے گا کیونکہ اللہ کی رحمتیں ہوتی اس میں تو شاید کہ وہ رحمتیں پر ہمیں نہیں ملیں گی اللہ ہم سے کہاں دور تو نہیں ہو جائے گا اللہ رب العزت میں اس فہم کو دور کرنے کے لیے اور اس شبے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے گیا ہے تو قریب کو اداسا الگ الحمد اللہ نے اعلان کیا کہ اے میرے بندے جیسے کہ میں رمضان میں تمہارے قریب ہوتا ہوں غیر رمضان نے بھی میں ہمیشہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہوں اس طرح لوگوں کو کہہ دے جب وہ پوچھیں میرے آپ سے وہ راسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خطاب فرماتے ہیں اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے ریبادی میرے بندے پوچھے آدمی میرے بارے میں قریب بے شک میں قریب ہوں اللہ نے ان داخل کیا اور ان جب بھی داخل ہوتا ہے تو یہ تاکید پیدا کرتا ہے کس میں مانا میں یعنی اما فرماتے میں کسی سے بعید نہیں ہوں،, کسی سے نہیں ہوں میں کسی سے دور نہیں ہوں میں قریب ہوں کیسے قریب ہوں اجیب و دعوت, و دعوت و دعائی، میں قبول کرتا ہوں پکار اس آدمی کے جو پکارتا ہے مجھے ایزادہ جب بھی وہ پکارنے مجھے فوراً میں اس کی دعوت کو قبول کرتا ہوں اس کے بلاوے پہ میں پہنچ جاتا ہوں برد مطلب برد یہ جو مجھے پکارتے ہیں یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے کسی دن بھی رمضان ہو غیر رمضان ہو کوئی بندہ مجھے پکارے میں اس کے پکار کو قبول کرتا ہوں فوراً میں اس کی مدد کے لیے فون جاتا ہوں اس کی بات میں سنتا ہوں مانتا ہوں فرماتے ہیں خالی بولی اللہ فرماتے ہیں کہ بس میرے ہی ایجابت قبول کرے مطلب یہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں اس پہ عمل کرتے جائیں ولی امینوں بھی اور میرے اوپر ہی ایمان لانا چاہیے یہ میرے اوپر ہی ایمان لے لا الحم یشوم یہ ہدایت پائیں تاکہ ان کو ہدایت کا راستہ ملے اور اللہ فرماتے میں ان کو ہدایت کا راستہ کیا کروں ہموار کر دو تو اس طے انسان کو ہدایت ملتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑ رکھے اپنا تعلق باقاعدہ برقرار رکھے یعنی جو جو بھی اللہ حکم دیتا ہے اس کی تجاوت کرنی چاہیے اور اسی طرح اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے ان میں مومن کا ہتھیار تو ایمان ہے اللہ پر جی؟ اللہ پر بھروسہ ہے اللہ پر یقین ہے یہ چیزیں رکھیں تو تم ہدایت پر روانگ اللہ یہ تین احکامات یہاں تک بیان ہو گئی ہیں پہلا حکم احساس کا دوسرا وصیتہ تیسرا رمضان کے حکم کا یعنی فرضیت رمضان اس کی فضیلت اللہ نے بیان فرما دی ابھی یہاں سے چار نمبر کے حکمتا حکم بیان اللہ فرماتے ہیں وحید لیا میں بہت سسائل ہے یہاں سے اللہ رب العزت حکم نمبر چہرن اس کا بیان فرماتے ہیں یعنی شہر اور افطار کا اللہ یہاں حکم بیان فرماتے ہیں رمضان کے اندر زہری کا جو ہے کا حکم اور ساتھ ساتھ جو افتاری کا ہے اس کا بھی اللہ رب العزت یہاں حکم بیان فرماتے ہیں اللہ فرماتے حل تو سیام تھا لگے تمہارے لیے راتیں رمضان کی اور سیدھا نسا یعنی قریب ہونا اپنی بیویوں سے مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں اسلام سے اہل یہ ہوتا تھا کہ انسان اختیار کر لیتا تھا تو جب تک یہ جاگتا رہتا تھا تو اس کا روزہ شمار نہیں کیا جاتا تھا ہاں جی وہ کھا سکتا تھا اپنے بیوی کے پاس جا سکتا تھا لیکن جب بھی اس کے آنکھ لگتی تھی اور سو جاتا تھا اس کے بعد پھر روزہ کا شروع ہوتا تھا سمیت اگلا دن پورا رات بھی اور اگلا دن بھی تو اس طرح کچھ صحابہ سے پھر اس طرح ہوا ہے کہ وہ آنکھ لگنے کے بعد پھر اٹھے ہیں تو انہوں نے پھر کیا اپنے بیویوں سے جمع کیا قربت حاصل کی تو اللہ و ذکر مت کہ مجھے پتا تھا ہاں جی میں نے دیکھ لیا کہ تم سے کوئی کوئی, کوئی، تھوڑی بہت حالت ہوتی تھی اور اس چیز پر کم عمل نہیں کر سکتے تھے یہ چیز تمہارے تمہاری نگران ہو ہوتی تھی تو اللہ نے اس حقم کو اٹھا دیا اور اس کی قیادت ابھی پوری رات مغرب کے بعد سے لے کر شہر تک جو کہ فجر کا روح ہے اس وقت تک آپ کیا ہے آزادی ہے پا پی ہی سکتے ہیں اللہ رب العزت یہاں سہری کا کیا فرماتے ہیں حکم بیان فرماتے ہیں احیم الف سیام حلال کیے گئے تمہارے لیے رمضان کے راتیں رفس اللہ نسائ ر اپنے بیویوں کے طرف یعنی اپنی حادثت پوری کر سکتے ہیں اس کی طرف صحبت کر سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں ان اللہ تم اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے لباس ہے بیویاں تمہارے لیے کیا ہے لباس لباس کے مانند ہیں ورنہ تم لباس اللہ تم ان کے لیے لباس ہے لباس کے مانند ہیں ہے کہ بیوی سے تمہارا پردہ ہے یعنی تمہارے لیے ذریعہ پر ہے کیونکہ اپنی بیوی ہو تو آدمی حرام نہیں کرے گا تو پردے میں رہے گا اور بیویوں کے لیے یہ فرم ہے خاون تمہارے یہ تمہارے لیے پردہ ہے یہ لباس ہے جیسے کہ لباس سے انسان اپنے صدر کو دیتا ہے اسی طرح بیوی کے ذریعے سے خاون اور خاون کو بیوی سے کیا کیا یعنی لباس کا حکم دے دیا عالم اللہ عن کمکم تم تک اللہ نے جان لیا اللہ کو معلوم ہوا کہ بے خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں کے ساتھ جب آنکھ لگتی تھی اس کے بعد جب جان آتی تھی تو تم سے کچھ نہ کچھ اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت وغیرہ ہوا کرتا تھا تو یہ بھی اپنے نفس کے ساتھ خیانت تھا اللہ رب مجھ فرماتے ہیں جس سے بھی یہ عمل ہوا ہے علیکم اللہ نے تمہارا تو قبول کر دیا جو یہ غلطی تم سے ہو گئی اس غلطی کو اللہ نے معاف کر دیا تو افان اور تم سے درگزر کیا اللہ نے اور باقی کیا ہے یہ حکم اللہ نے ختم کر دیا کیونکہ یہ تم تمہارے لیے یہ کرام تمام ہوتا تھا اللہ فرماتے اللہ نبا شروحن ابھی تم مباشرت کر سکتے ہو جس حالت میں بھی ہو سو جائے سوکھے اٹھے ٹھیک ہے نا جی ختم ہو گیا تم آپ مباشرت کر سکتے ہو آپ اپنی بیویوں کے قریب جا سکتے وقت نہ یعنی یہ رات کے مطلب وقت وقت ہو تم طلب کرو ما وہ چیز کا طلب اللہ اللہ جو تمہارے لیے اللہ نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ صحبت کرتے وقت تم نیت حاجی اچھی کیا کرو اس چیز کا نیت کرے کہ جو چیز اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے یا اللہ وہ ہمیں دے دیں اور تو اس ہمارے لیے خیر و کر دے اللہ فرماتے وقوش رکھو اور کھایا پیا کرو پوری رات سونے کے بعد اور سونے سے پہلے بھی سو جائے سو کے اوٹے یہ حکم ختم ہو گیا اس ہمارے لیے آزادی ہے حق کام خیتل من خیت الجل یہاں تک کہ تمہارے لیے معلوم ہو جائے تم کہو پیو جب تک صبح کے سفید دارا سیاہ دارے سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو یعنی جب سفید دارا واضح ہو جائے کس سے کالے دارے سے یہاں خیتر ابیز خیتر اسود سے مراد ظاہری ہے اس میں سے معنوی مراد کیا جاتا ہے جیسے کہ ایک صحابی نے فرمایا تھا رسول اللہ میں نے اپنے سرانے کے نیچے دو داغے رکھ لیے ایک سفید اور ایک کالا اٹھ کے میں یہ کالا داغا اور سفید داغے کے درمیان میں فرق محسوس کر رہا ہوں یعنی یہ تو دے رہا ہے تمہیں پیتا گیا کانتا پیتا گیا ٹھیک ہے نی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور کہا کہ ان نقفا کا ایک حدیث میں لفظ یہ آتا ہے کہ بے شک تمہارا جو خفا ہے خفا کہتے ہیں جو تمہاری یہ بدھی ہے یہ تو بہت عریث ہے یعنی بری ہے اس لیے کہ دو داغے اس کے نیچے آ سکے وہ دو داغے اس کے نیچے نہیں آ سکتے اس سے تو مراد کیا ہے افق, افق کی وہ روشنی ہے جو کہ ارزن پہنتی ہے یا یہ ہے کہ ان نوشاد عریض <عَارِزَة> یا یہ کہا کہ تیرا جو سرانہ ہے یہ تو بہت زیادہ عریض ہے اس کے نیچے وہ دو داغے آگے یہ اشارہ کر دیا کہ یہ داغے نہیں مراد اللہ نے یہ عید اتاری طوشر و حد کا یا تبیعہ نے رکھو خیت اب یہ تو میرا یعنی اس سے مراد وہ دو داغے ہیں پھر یہ لفظ اللہ نے اتارا کہ من الفجر یہ داغے وہ فجر کے مراد ہیں جو افق میں روشنی پھیلتی ہے وہ مراد پہلے روشنی نہیں ہوتی وہ کالا سا وہ افق میں کیا چاہے ہوتا ہے وہ کالا سا داغا ہوتا ہے اس کے بعد سفید آتا ہے روشنی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے تو یہ کالا ختم ہو جاتا ہے اور وہ او سفید آہستہ آہستہ بنتا ہے من الفجر یہ مراد ہے یہ عام آگے نہیں ہے مرد اللہ فرماتے کہ پھر تم پوری کرو روزوں کو رات تک یعنی مغرب تک یہاں سے مراد افطار کا اللہ نے حکم کیا کہ غروب تک آپ نے روزہ رکھنا ہے اور کہاں سے شروع کرنا ہے وہ فجر کے وقت سے مدعا شیونا اللہ دوسرا حکم بتاتا ہے ولابا شروع اس میں سے حکم نمبر پانچ اللہ بیان کرتا ہے وہ کیا ہے رمضان میں وہ احتکاب کا حکم ہے احتکاب میں بیٹھنا یہ سنت ہے احتکاب میں بیٹھنا یہ سنت ہے ہاں ولہ تو شروع مباصرت مت کرو مساحبت مت کرو جب مت کرو اپنی بیو سے اس حالت میں کہ تم احتقاب میں ہو پھر مساجد مساجد کے اندر اسے مط... احتقاف سے مراد اتقاف واجب مراد ہے نہ کہ اعتقاف نکلی تین کا حدود اللہ یہ اللہ کے حدود ہیں یہ اللہ کے باؤنڈریاں ہیں فلا تقربوها تو لہذا تم اس کے قریب بھی اس کو پار کرنے کی کوشش نہ کرو اللہ نے ایک خط باڈری ڈالی کہ اس ریڈ لائن سے آپ نے آگا نہیں، آگے نہیں جانا یہ ممنوع کر دیا آپ خزار کاب اللہ اسی طرح اللہ رب الفت واضح بیان کرتے ہیں اپنے آیات اپنے احکامات لوگوں کے سامنے لوگوں کے لیے شاید وہ اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے چکا حکم ہے اولا اکولہ مالکم بہین قم ہاں جی نمبر پر حکم اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یعنی عقل مال حرام اس سے اجتماع کرو مال حرام کو مت کایا کرو اللہ فرماتے ہیں آپس میں نہ نہیا کرو اپنے مال کو درمیان اپنے آپس میں باطل طریقے سے غلط طریقے سے غیر شرعی طریقے سے وطوط لو اور یہ کہ تم کرو کہ آپ لے جاؤ اس کے ساتھ اس کو لے کر کس کے حکام کی طرف کسی بندے کو پکڑ کے اور حاکم کی طرف لے جاؤ اور وہاں غلط فیصلہ کرواؤ نہ جی اپنے حق میں اور اس غریب بیچارے کی کس مخالفت میں اور اس سے مال چھین کر تم خود کھاؤ یہ نہ کیا کرے تا فریف یہ اسی لیے فری کس کے پاس حکام کھینکے جایا کرتے ہیں تاکہ ایک گروہ اموال ناسکا لے یہ خاص ایک مافیا گروہ ہوتا ہے اور یہ اس طرح حرکتیں کرتے ہیں یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا آج کل بھی ہے لوگ بھی ہے اور اس طرح ایک مافیا پورا کا پورا ایک ٹولہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو کہیںچ کے لوجید لے جاتے ہیں حکام کی طرف حکام کے ساتھ ملی وقت ہوتی ہے اور ان کو بھی رشوت دیتے ہیں ان کے خلاف یہ فیصلے کرواتے ہیں اپنے حق میں تو ان سے اموال لے کر پھر یہ خود کھاتے ہیں اللہ فرماتے ایسا نہ کیا کریں تاکہ گناہ کے طریقے سے غلط حرام طریقے سے لوگوں کا اموال کریں یہ نہ کیا کریں وہ ان اور تم جانتے ہو اپنے دلوں میں اور واقعی یہ یقیناً تو لکہ ہوتا ہے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں اور تم اس کو جانتے ہیں جی مطلب یہ کہ لوگوں کے مال ہڑپ کر جاتے ہو اور اس کی کاتے ہو حرام طریقے سے اور اس چیز کو تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں باوجود ہی اس کی کہ تمہیں پتہ ہے پھر بھی یہ غلطی کرتے ہو اللہ فرمات اس سے باز آ جاؤ یہ کار ہے کیا کریں یہ چٹا حکم ہے اللہ نے یہاں بیان کرنا کیا یس القانی ان شاء اللہ, اللہ اگلے ہفتے میں یہاں سو اتاسی سے یہ آئے ہم پڑھیں گے یس القانی انہیں یہ مواقع سے حج یہ حج کے بارے میں اور کے بارے میں سوال تھا اس کے جواب اللہ نے نازل فرما دیا انشاءاللہ اللہ یہاں سے ہم پڑھیں گے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر اللہ دعوت علی فن برف لائیں